بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد مبارک وسلم الدرس السادس آشر سولوہ سبق المدرس و استاد لمن حاذہ الاقلام یا محمد اے محمد یہ کس کے کلم ہیں یہ قلم کس کے ہیں ہی یا لی یا استاد وہ میرے ہیں اے استاد ہی یا جمیلت جدا وہ بہت خوبصورت ہیں حاضتب الجیدہ تو اور یہ نئی کتابیں لکا کیا وہ آپ کی ہیں لا جی نہیں ہے یادین وہ حامد کی ہیں این دفاتر کم یا اخوان تمہاری کاپیاں کہاں ہیں اے بھائیو ہی یا ہنا وہ یہاں ہیں اللہ حاض المکتبی اس میز پر وہ یہاں اس میز پر ہیں اس سبق میں سمجھانا کیا مقصود ہے کہ جمع مکسر غیر عقل جمع مقصر کس کو کہتے ہیں جس جمع کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو مثلاً المسلمون المؤمنون اور جس جمع کے آخر میں نہ ہی الف اور لمبی تھا ہو مثلاً اللم المسلمات وغیرہ المسلی بھی جمع سالم ہے المسلی بھی جمع سالم ہے تو جمع مقصر کس کو کہیں گے جس کے آخر میں نون صبر نہ ہو نہ ہی الف و لمبی ہو مثال کے طور پہ الکلام یہ جمع مقصر ہے اور غیر یعنی بے جان مخلوق آپ کہہ لیجئے الکلام قلم یہ جمع ہے مقصر ہے اور غیر ہے جمع مقصر غیر عاقل کو اربوں نے کس کے برابر قرار دیا ہے پڑھ چکے ہم واحد معنس کے ایک معنس کے ایسی جمع جو جمع بننے کو تو بن جائے ہو بھی مقصر یعنی ٹوٹی ہوئی اور ہو بھی غیر عاقل کی اس جمع کو کس کے برابر قرار دیا جاتا ہے ایک معنس کے کیا مطلب اس جمع کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ بھی واحد معنس کا اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ بھی واحد معنس والی اس کی جو صفت استعمال ہوگی وہ بھی واحد معنس کی مثلا حاضلام حاض ہی تو استعمال ہوتا ہے ایک معنس کے لیے کہنا ہو یہ ایک لڑکی ہے تو کہتے ہیں حاضی ہی بنتم یہاں حاض ہی استعمال ہو رہا ہے الکلام جمع کے لیے جو کہ مذکر ہے وجہ کیا ہے کہ الکلام جمع مکستر غیر اکل ہے اسی طرح کلموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں ہییا وہ اب ہییا یہ تو شی کے معنی میں ایک مونس کے لیے استعمال ہونے والی زمین ہے یہاں استعمال ہو رہی ہے الک کے لیے تو کیا کہیں گے اس لیے کہ الکلام جمع مکستر غیر اکل ہے اسی طرح آگے دیکھیے الکو اس کے ساتھ القتب جمع مکسر غیر عقل ہے اس کے ساتھ واحد منس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ القتب جمع مکسر غیر عقل ہے اسی طرح آگے تماری نشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک تعمل غور کیجیے المفلا آنے والی مثالوں پر المفردو یہاں واحد کے معنی میں ہے سنگلر کے معنی میں ہاذا طالب ان جدید یہ نیا طالب علم ہے ہوا من امریکہ وہ امریکہ سے ہے یا کہیں گے وہ امریکہ سے تعلق رکھنے والا ہے الجم او جمع ہا ابن جد ادن دیکھیے یہاں جمع کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے ہا او لائی ہا ابن جد ادن یہ نئے طالب علم ہے اور آگے زمیر کون سی استعمال ہو رہی ہے ہم ہم من امریکہ وہ امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں یا ترجمہ کریں گے وہ امریکہ کے ہیں اگلی دو مثالیں ان سے مختلف ہیں المفرد واحد کے لیے تو ہوگا ہادہ کتاب ان جدید یہ نئی کتاب ہے ہوا من امریکہ وہ امریکہ کی ہے لیکن جمع میں ہاضا کی جمع ہا استعمال ہوتی ہے لیکن یہاں جمع میں ہادہ کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے ہا نہیں بلکہ حاضی ہی کیوں اس لیے کہ قطب کیا ہے جمع مکسر غیر کل اس کے لیے ہا کی بجائے حاضی ہی آیا ہاضی ہی کتب ان یہ نئی کتابیں ہیں اور ہم کی بجائے کیا ہے ہی یا من امریکہ پچھلی دو مثالوں میں دیکھ لیجئے ہوا کی جگہ پہ کیا استعمال ہوا ہم اس لیے کہ وہ آقل کی جمع ہے تو اور قطب غیر عکل کی جمع ہے اور جمع مکسر غیر آقل کے لیے اس میں اشارہ بھی استعمال ہوگا واحد والا اور ضمیر بھی استعمال ہوگی واحد مانس والی ہیا من امریکہ وہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہے اب وہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہیں یعنی کتابیں تمرین رقم اسلان مشکل نمبر دو تبدیل کیجیے المبتدہ مبتدا کو فی کلن ہر ایک میں من الجمل آنے والے جملوں میں سے ان جمع کی طرف یا کیا کہیں گے جمع میں مثالن مثال ان مثال یہ گھر ہے بیتن کی جمع استعمال ہوتی ہے بیوتن اب کیا کہیں گے ہی بیوتن یہ گھر ہے یہاں ہاؤ لائی نہیں آئے گا بلکہ وہ والا اس میں اشارہ استعمال ہوگا جو ایک معنس کے لیے استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو یہ میری بہن ہے تو اس ایک معنس کے لیے کیا استعمال ہوگا حاضی ہی ہم کیا کہیں گے ہاضی ہی اختی تو حاضی ہی یہ اس میں اشارہ ہے جو واحد معنس یعنی ایک معنس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہاں بیوتن کے ساتھ آ رہا ہے بیوتن نہ تو ایک ہے نہ ہی معانس ہے تو یہاں حاض ہی کیوں آیا تو جواب کیا ہے جمع مکسر غیر عاقل کو بھی ایک معنس کے برابر قرار دیا گیا ہے عربی گرامر میں چنانچے کیا استعمال کریں گے ہا الا کی بجائے ہاض ہی بوتن یہ گھر ہیں آگے خود بناتے جائیے ہادا نجم یہ ستارہ ہے ہاد ہی نجوم یہ ستارے ہیں ہادا درسن یہ سبق ہے ہاد ہی یہ اسباق ہیں ہادہ قلم یہ یقلم ہے ہاد ہی یہ قلم ہے ہادا باب یہ دروازہ ہے ہاد ہی یہ دروازے ہیں ہادا نہر یہ نہر ہے ہاضی انہارن یہ نہریں ہیں ہادہ جبل یہ پہاڑ ہے ہاج ہی جبالن یہ پہاڑ ہیں ہادا کلبن یہ کتا ہے کلابن یہ بھی جمع مکسر غیر آقل ہے حیوانات کو بھی غیر آقل قرار دیا گیا کہ وہ خیر اور شر کے درمیان فرق نہیں کر سکتے اس لیے یہاں بھی ہا الابن کی بجائے کیا آئے گا ہاضی کلابن ہادہ بہر یہ سمندر ہے ہادی بہار یہ سمندر ہیں ہادہ کتابن ہادی کتبن ہادہ ہیمار اس کی جمع استعمال ہوتی ہے ہومور یہ گدے ہیں کیا کہیں گے ہاد ہی ہومور ہادہ سریر یہ چار پائی ہے یہ چار پائیاں ہیں ہاد ہی سرور دفتر یہ کاپی ہے ہادی ہی دفاتر دفتر رجسٹر کاپی دفاتر نہیں آیا آخر میں تنوین نہیں ہے سنگل حرکت ہے کیوں اس لیے کہ پڑھ چکے ہم جس جمع میں الف کے بعد دو حروف آ رہے ہوں دو یا دو سے زیادہ حروف آ رہے ہوں وہ جمع غیر منصرف ہوتی ہے حصہ اسم میں ہم نے پڑھا ایسی جمع کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی ڈبل حرکت نہیں آتی سنگل حرکت آتی ہے جس طرح پڑھا ہم نے مسجد ان کی جمع مساجد کی بجائے مساجد مفتاحن کی جمع مفات کی بجائے مفات دفتہ رن کی جمع دفات رلکہ دفاتر کہیں گے یہ کاپیاں ہیں حاض ہی دفاتر مکتب میز کہنا ہو یہ میز ہیں تو حضا مکتب کی جمع کیا ہوگی ہادی ہی مکاتب ہادا فن یہ ہوٹل ہے جمع کے لیے ہاضی فنادے کو یہ ہوٹل ہادی ہی سا یہ گھڑی ہے آگے سا اس کی جمع اگرچہ جمع مکسر تو نہیں ہے تو یہ جمع سالم۔ لیکن ہے چونکہ غیر اکیل کی اس لیے اس مناسبت سے اس کے لیے بھی ہاضی ہی استعمال کیا جائے گا کیا کہیں گے ہاوی سا آن بعض ماہرین لغت ماہرین گرامر کہہ لیجئے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہا او بھی آ سکے گا اور ہاوی ہی بھی دونوں طرح جائز ہے ہا او اس لیے کہ یہ جمع جمع مکسر نہیں بلکہ جمع سالم ہے اس لیے جمع کے ساتھ جمع والا اس میں اشارہ قائدے کے مطابق ہا سا اتن بات کہتے ہیں اگرچہ جمع مکسر تو نہیں لیکن ہے تو غیر عقل غیر عقل کی جمع ہے ساعتن گھڑی بے جان چیز ہے تو اس کے غیرآکل ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی واحد منس کا ہی اس میں اشارہ استعمال کیا جائے چنانچے ہاد ہی سا استعمال ہوگا یہ گھڑیاں ہیں ہاد ہی سیاحتن یہ گاڑیاں ہیں ہاد ہی طائراتن یہ ہوائی جہاز ہیں نجمن وہ ستارہ ہے نجمن کی جمع نجومن بتائیے نجومن کے ساتھ کیا آئے گا وہ کا نہیں بلکہ تل کا ایک معنس والا اس میں اشارہ دور کھڑی کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو وہ میری بہن ہے تو کیا کہیں گے تل کا اختی تو تل کا استعمال ہوتا ہے ایک معنس کے لیے اور نجومن چونکہ جمع مکسر غیر عقل ہے اس لیے اس کے لیے بھی واحد معنس یعنی ایک معنس کے لیے استعمال ہونے والا اس میں اشارہ آئے گا چنانچہ کہیں گے تل کا نجومن تل کا وہ گاڑی ہے وہ گاڑیاں ہیں تل کا سیارہ تنرین مشق نمبر تین اشر اشارہ کیجیے تل آنے والے اس موقع کی طرف سم اشارہ تم مناسب مناسب اسم اشارہ کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہو دل قریبی قریب کے لیے حاض حاضی اور ہا الا استعمال ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے یہ ایک مذکر کے لیے حاضی ہی استعمال ہوتا ہے یہ ایک معنس کے لیے چنانچے حاضہ تو کہتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر کا حاضی ہی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے واحد معنس کا اور ہا او یہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع معنس کے لئے بھی مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی لفظ کا تعلق جمع مکسر غیر عاقل سے ہے تو اس کے لیے آپ نے ہا او استعمال نہیں کرنا بلکہ جمع مکسر غیر آقل کے لیے آپ نے وہ اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے جو واحد معانس کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی حاضی ہی رجولن کہنا ہو یہ آدمی ہے تو کہیں گے ہارا رجول رجال یہ جمع مکسر تو ہے لیکن عکل کی اس لیے کیا کہیں گے ہا ا رجالون یہ آدمی ہیں ہار کل بن یہ کتا ہے اس کی جمع ہے قلعہ بن جمع مکستر ہے غیر عقل کی حیوانوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو بھی کیا کہتے ہیں غیر عقل تو کیا کہیں گے یہاں ہا او کی بجائے ہاضی ہی قلعہ بن جمع ہے درسن کی یہ اسباق ہیں ہاری ہی دوروسن مدر سونا کہیں گے ہا او اخواتی میری بہنیں کہنا ہو یہ میری بہنیں ہیں تو کہیں گے ہا اخواتی اقلام جمع مقصر غیر عطل کہیں گے ہاضی ہی اقلام ہاضا کتاب سیارات یہ جمع مکسر تو نہیں ہے, ہے تو جمع سالن لیکن چونکہ ہے غیر عطل کی گاڑیاں اس لیے اس کے لیے بھی حاضی ہی, ہی استعمال ہوگا حاضی ہی سی آ بعض ماہرین گرامر کہتے ہیں کہ اس لفظ کے لیے ہی بھی درست ہے اور ہا او بھی درست ہے ہا او سیاراتن بھی کہا جا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر حاضی سیاراتن کہنا ہے اسی طرح یہ گاڑی ہے اس کے لیے بھی حاضی سیارتن یہ گدا ہے ہاضہ حمارن قطب جمع ہے کتاب کی اس کے لیے کیا استعمال ہوگا ہاذی ہی جمع مکسر غیر عقل حاضی کتبن یہ کتابیں ہیں ہم لکھا ہوا ہے ہم ہمارن کی جمع ہے گدے کہنا ہو یہ گدے ہیں تو کہیں گے حاضی ہی ہم اور جمع مکثر گیر اکل این آنکھ وہ آدا جو دو دو استعمال جو دو دو ہیں جوڑا جوڑا ہیں جسم کے آدھا میں سے وہ کیا استعمال ہوتے ہیں معنت چنانچے کیا کہیں گے یہ آنکھ ہے کے لیے حاضی ہی این یہ لیڈی ڈاکٹر ہے ہاری ہی طبی یہ لیڈی ڈاکٹرز ہیں طبی یہاں کیا آئے گا تھا الا جمع تھا ابی بات یہ ڈاکٹرز ہیں تمرین رقم اربا مشق نمبر چار اشر الاسماعل آتی عتی آنے والے اسموں کی طرف اشارہ کیجئے بسم اشارہ تم مناسب دی. دور کے لیے استعمال ہونے والے مناسب اسم اشارہ کے ساتھ مناسب یعنی جس کی مانوی مناسبت ہو رلی کا تلکا اور الائکا میں سے کہنا ہو وہ طالب علم ہے کہیں گے را طالبن کا کہنا ہو وہ طالب علم ہے پھر کیا کہ وہ ستارہ ہے را کا نجمن وہ ستارے ہیں نجمن کی جمع نجومن نجومن چونکہ جمع مقصر غیر عقل ہے اس لیے کیا استعمال ہوگا اس کے لیے تل کا ایک مونس کے لیے استعمال ہونے والا اس میں اشارہ اور ایک مونس کے لیے ایک لڑکی یا ایک عورت کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے تل کا کہنا ہو کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے وہ میری بہن ہے تو کیا کہیں گے تل کا اختی تو یہاں بھی کیا آئے گا تل کا جمع مکستر غیر حاخل ہونے کی وجہ سے بنتن کہنا ہو وہ لڑکی ہے کہیں گے تل کا بنتن بنا لڑکیاں پھر کیا آئے گا؟ بناتن، وہ لڑکیاں ہیں دراجا در سائیکل وہ سائیکل ہے تل کا در اور دراجاتن در کے لیے بھی تل کا سریرن چارپائی وہ چارپائی ہے رلی کا سری چارپائیاں جمع مختصر گیا راکل کیا استعمال ہوگا یہاں تل کا سرور دجاجاتن مرغی تل کا مدر لیڈی ٹیچر تل کا مدرساتن اور ٹیچر مدرسات کے لیے کیا استعمال ہوگا اولائکہ جمع یہ آکل کی جمع ہے اولائکہ کا مدرسات وہ حاجی ہے رعلی کا حاجن، وہ حاجی ہیں اولائکہ حجاجن وہ مسجد ہے رعلی کا مسجدن، وہ گاڑیاں ہیں تل سیاراتن اسماع الاشارہ تل نزدیک کے لیے استعمال ہونے والے اسماعی اشارہ ہاضا کی جمع ہا ا اور حاضی ہی کی جمع بھی ہا ا اسی طرح زالی کا جمع کے لیے الائ کا, کا جمع کے لیے بھی اولا کا اسماع الشارہ دل قریب غیر العقل غیر اکل کے لیے ہاضا بیتون یہ گھر ہے بیتون کی جمع ہے بویوتن بویتن کے لیے ہا اولا استعمال نہیں ہوگا جس طرح کے اوپر ہا الا استعمال ہوا جمع کے لیے یہاں ہا کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے ہی کیوں جمع مکسر غیر عقل کے لیے واحد مونس والا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے لال کا بیتن تل کا بوتن ہاضی سیارہ تن ہاضی سیارہ تن تل کا سیارتن تل کا سیارتن،, سیارتن وغیرہ ساخر دعوانا، الحمد